نبی, اللہ وعلی آلک نور اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دودھ سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کل روز قیامت دہشتوں اور دشوار گزار گھاٹوں سے جلدی نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے ہوں گے تو ہمیں بھی سرکارد عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت و سلام کی عادت کرنی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ پیارے اکا علیہ السلام پر درود و سلام پڑھتے رہنا چاہیے سلو علحیب اللہ وسلم مبارک الاس عیدینا و مولانام الکرم ولی و اصحابی و بارک وسلم محترم اور پیارے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین ہم ایک مرتبہ پھر مدنی چینل کے سلسلے احکام حج میں حاضر ہیں گزشتہ سلسلے پر ہم نے اپنی گفتگو کا اختتام مینا پہنچ جانے پر کیا تھا کے حجاج کرام زائرین مینا پہنچ گئے ہیں اور یہ زائرین جو ہیں یہ آٹھ کو نکلے ہیں اور انہوں نے نویں رات جو ہے شب عرفہ یہ مینا کے خیموں میں گزاری ہے اللہ اکبر عرفہ کی جو رات ہے بڑی ہی مقدس رات ہے شب بیداری کرنے کی رات ہے اور پھر صبح و فجر پڑھنے کے بعد ان حضرات کے لیے مستحب یہ ہے کہ ذکر و ازکار کرتے رہیں یہاں تک کہ سورج کچھ بلند ہو جائے اور اس کے بعد عرفات جانے کی تیاری کرنی ہے جی ہاں نو تاریخ ہی وہ تاریخ ہے جو حج کرنے کا دن ہے میدان عرفات میں وقوف کرنے کا دن ہے آج وہ دن ہے کہ کچھ کا حج قبول ہوگا اور کچھ ان کے صدقے بخش دیے جائیں گے اور محروم وہ ہے کہ جو وسوسے سے باز نہ آئے اور اس دن یقین کامل ہونا چاہیے کہ آج کے دن اللہ تعالیٰ پورے مجمے کی مغفرت فرما دے گا تو یقین کامل کے ساتھ میدان عرفات کی طرف کوچ کیجئے راستے بھر دود و سلام کا ہوتا لبیک کی کثرت ہوتی رہے اور مینا سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھی جائے اللہ علیہ کا توجہ علئی کا توکل کل کریم اے اللہ میں تیری طرف متوجہ تجھ پر میں نے توکل کیا تیرے وجہ کریم کا ارادہ کیا فجعل ال مغفورا میرے گناہ بخشتے و حجی جی میرا حج قبول فرما لے اور ہمنی نی مجھ پر رحم فرما ولا تو اور مجھے نقصان میں نہ ڈال وہ باریک لیفی سفری اور میرے سفر کو مبارک کر وق دی عرفات حاجتی اے اللہ عرفات کے میدان میں میری حاجتیں پوری فرما دے ان کا شعیل قدیر بے شک تو تمام چیزوں پر قادر ہے اللہ اقربا غد من غدان اے اللہ میرا چلنا اپنی خوشنودی سے قریب کر واب ادح واب ادح من سخطک اور اپنی ناراضگی سے دور کر اللّہ علی کا غد تو علی کا کا اے اللہ میں تیری جانب چلا تجھ پر اعتماد کیا تیری ذات کا ارادہ کیا فجعلنی ممن تباہی به لجومہ من ہوا خیر منی وافضل اے اللہ مجھ کو ان لوگوں سے کر جن کے ساتھ قیامت میں تو مباہت فرم فرمائے گا جو مجھ سے بہتر وافضل ہیں اللہم انی اصحلک العفو والعافیہ اے اللہ میں تجھ سے معافی وعافیت کا اللہ میں تجھ سے معافی کا سوال کرتا ہوں والمعافات الدائمه في الدنيا والاخره اور اس عافیت کا جو دنیا و آخرت میں ہمیشہ رہنے والی ہے وصلی الله علی خير خلقہ محمد و الیہ و صحبه اجمعین اور اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپ کے تمام صحابہ پر رحمتیں اور سلامتی نازل فرما اور جب چلتے چلتے میدان عرفات کی طرف مستحب یہ ہے کہ پیدل ہی چلا جائے ورنہ جس طرح سہولت ہو جب آپ کی نگاہ جبل رحمت پر پڑے تو اپنے ورد اپنے وظائف اور دعاؤں میں کثرت کر دیجئے اور سارے عام سے بچ کر جہاں آپ کا خیمہ ہو جہاں آپ کو جگہ ملے وہاں آپ اتر جائیے آج کا دن بڑا ہی اہمیت کا حامل دن ہے رش کے باعث بہت سارے لوگ تو دوپہر ہی کو پہنچتے ہیں اور بہت سارے دوپہر سے پہلے پہنچ جاتے ہیں تو دوپہر تک زیادہ وقت اللہ کے حضور دعاؤں اتجاؤں حسب طاقت صدقہ و خیرات اور لبے کی کثرت کرتے ہوئے گزاری اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا سب میں بہتر وہ چیز ہے جو آج کے دن میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء نے کہی وہ یہ ہے لاح اللہ قدیر دوپہر سے پہلے پہلے کھانے وغیرہ دیگر ضروریات سے فارغ ہو جائیے تاکہ جب آپ کا وقوف شروع ہو تو آپ کا دل کسی جانب نہ بٹے صرف اور صرف دل میں اللہ ہی کا خیال رہے جب دوپہر قریب آئے تو سنت موقع یہ ہے کہ نہا لے عرفات کے دن عرفات کے میدان میں غسل کرنا سنت موقع ہے جس سے میسر آئے وہ نہائے اور نہ میسر آ سکے ممکن نہ ہو جو مجبور ہے وہ معذور ہے دوپہر ڈھلتے ہی نماز پڑھی جائے گی ظہر کی اور یہاں اگر جماعت سے نماز پڑھنا ہو تو پھر اصر کو زہر کے وقت میں ملا کر پڑھتے ہیں اگر آپ اپنی پڑھ نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ زہر پڑھ لیجئے اور وقوف میں مشغول ہو جائیے کہ زہر کے بعد جو ہے وہ دعا کا وقت شروع ہو جاتا ہے کھڑے کھڑے آپ نے دعا کرنی ہے اور پوری توجہ کے ساتھ ان حماق کے ساتھ اور گریہ زاری کے ساتھ اور یقین کامل کے ساتھ یہ یقین کامل ہونا چاہیے کہ آج وہ دن ہے کہ جب میں میرا وقوف ختم ہوگا اس سے پہلے پہلے اللہ تبارک تعالی مجھے گناہوں سے اس طرح پا کو صاف کر دے گا جس طرح میں اپنی ماں کی ماں کے پیٹ سے دنیا میں آیا تھا وقوف میں یہ امول سنت ہے غسل کرنا بے روزہ ہونا یعنی اس دن چونکہ مشقت کا دن ہے بہت کھڑے رہنا ہے اور خوشو اگر روزہ ہوگا تو خوشو نہ رہے گا تو یہاں مصمون یہ ہے کہ روزہ نہ رکھا جائے با وضو ہونا نمازوں کے فوراً بعد وقوف کرنا باہر شریعت میں ہے کہ بعض جاہل یہ کرتے ہیں کہ پہاڑ پر کھڑے ہو جاتے ہیں وہاں کھڑے ہو کر رومال ہلا رہے ہوتے ہیں اس سے بچو اور ان کی طرف برا خیال بھی نہ لاؤ یہ وقت اوروں کے عیب دیکھنے کا نہیں ہے دیکھیے شریعت متحرہ میں نہیں ابھی منکر ہے یعنی آپ کسی کو برائی میں مبتلا دیکھیں تو اسے بلائیں لیکن یہ اتنا اہم ترین دن ہے کہ یہاں ٹھیک ہے ایسی برائی ہوگی جو حرام تک لے جانے والی ہوئی اسے آپ حکم دے سکتے ہیں کسی کو سمجھا سکتے ہیں لیکن اگر کوئی کراہیت کے درجے کی برائی ہے ناپسندیدگی کے درجے کی برائی ہے اس کی طرف دھیان بھی نہ کرو کہ یہ آج کا جو دن ہے اوروں کے عیب دیکھنے کا نہیں ہے آج تو رب تعالی سے ہم کلام ہونے کا دن ہے گریہ زاری کرنے کا دن ہے دعائیں کرنے کا دن ہے اور سد کے دل کے ساتھ اپنی مقصد چاہنے کا دن ہے یہاں بہت ساری دعائیں ہیں پڑھنے کی اور رفیق الحرمین شریفین اگر آپ کے پاس ہو کیونکہ بات دراصل یہ ہے کہ ہر شخص اپنے ضرف اور اپنے فہم کے مطابق الفاظ لے کر آتا ہے اور اللہ کے بارگاہ میں گری آزاری کرتا ہے میرے محترم اور پیارے بھائی بھائیو ہمیں اللہ کی بارگاہ سے مانگنا بھی نہیں آتا بس اللہ تعالیٰ ہمیں بلا حساب و کتاب داخل جنت فرما دے تو اللہ کی بارگاہ میں مانگنے کا طریقہ سیکھنے کے لیے اگر آپ کے پاس رفیق الحرمین شریف ہے تو اس میں پوری دعا دی ہوئی ہے آپ روانگی سفر سے پہلے بھی پڑھ لیں قیام مکہ کے دوران بھی ان دعاؤں کو پڑھ لیں کیوں ہوتا یہ ہے کہ قدم قدم پر مقامات قبولیت ہیں قدم قدم پر قبولیت ہے اگر آپ دو چار دعائیں ہی ہر موقع پر مانگتے رہیں گے تو شاید دل میں اکتا ہٹ آ جائے اور آپ سستی کا شکار ہو جائیں آپ کی توجہ نہ رہے خوشو نہ رہے کل دل آپ کا ساتھ نہ دے تو ان دعائیں کو پڑھ لیں ایک اللہ کے ولی کامل کے قلم سے لکھی ہوئی وہ دعائیں ہیں تو آپ بھی پھر انفاظوں سے دعائیں مانگے عافیت مانگے اف مانگے عرفان مانگے جنت کا سوال کریں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت کا سوال کریں اور بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ بندہ مقام قبولیت میں ایک چیز مانگتا ہے اسے دے دی جاتی ہے دوسری چیز کا سوال کرنے سے رہ جاتا ہے اسے نہیں دی جاتی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک شخص کو کسی نے مرنے کے بعد دیکھا اور پوچھا کیا ماجرا ہوا کہنے لگا میں کسی حادثے کا شکار ہوا میں ایمان پر خاتمے کی دعا کیا کرتا تھا ایمان پر خاتمہ تو مجھے نصیب ہوا لیکن میں آفیت کی دعا نہیں کرتا تھا تو عافیت کے ساتھ مرنا مجھے نصیب نہ ہو سکا تو یہ ہے دعاؤں کی اہمیت اور رح نصیب جو عربی دعائیں ہیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لباہ مبارکہ سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں سب سے مبارک الفاظ تو وہی ہیں پھر یہ ہے کہ مزید جو علماء صالحین اولیاء نے جو الفاظ دعا کی ہیں اللہ کے بارگاہ میں گریہ زاری کی ہے ان الفاظ کے ساتھ اور اردو زبان میں بہترین لکھی ہوئی دعا ہے رفیق الحرمین شریف میں تو اس دعا کو پڑھ لیں اور ویسے یہ ہے کہ دعا بغیر دیکھیں مانگی جائے یہ اللہ کے بارگاہ میں التجا اور گریہ زاری کا وقت ہے لیکن اگر آپ پہلے پڑھ لیں گے تو وہ مفہوم اور مطالب آپ کے ذہن میں آتے رہیں گے اگر آپ کے پاس بہار شریعت بھی ہو اس میں بھی کئی اولاد وظائف اور دعائیں بھی ہوئی ہیں یاد رکھیے کہ وقوف عرفات کے وقت بہت ساری باتیں مکروہ بھی ہیں مثلا یعنی آپ یہاں پہنچ گئے آپ نے زہر پڑھی پھر اس کے بعد آپ اگر الگ پڑھ رہے ہیں تو اثر پڑیں گے اور گرا جاری کرتے رہیں گے یہاں تک کہ سورج غروب ہونے تک آپ نے وہیں ٹھہرنا ہے سورج غروب ہونے سے پہلے وہاں سے ہٹنا نہیں عرفات نہیں چھوڑنا غروب آفتاب سے پہلے وقوف چھوڑ کر روانگی مکرو ہے جبکہ غروب تک حدود افات سے باہر نہ ہو جائے ورنہ حرام ہے وقوف ارفات میں غروب تک کھانا پینا کھانے پینے یا توجہ کے سوا کسی اور کام میں مشغول ہونا مکرو ہے انسان غیر بات ہے جب کھڑا ہے دعائیں مانگ رہا ہے پیاس بھی لگے گی تو پانی پی لے تاکہ اس کا خوش و خصوص برقرار رہے لیکن کسی اور کام میں مشغول ہونا دنیاوی باتیں کرنا یہ مکرو ہے غروب پر یقین ہو جانے کے بعد روانگی میں تاخیر کرنا یہ بھی مکرو ہے مغرب و رشا کو مزدلفہ میں جا کر ملا کر پڑھنا ہے مغرب کا وقت ہو گیا اب اگر کوئی سمجھتا جی سورج گروپ ہو گیا اندھیرا ہو گیا مغرب پڑھ لیں نہیں میرے محترم اور پیارے اسلم آج کے دن کے معامولات ہی الگ ہیں آج کے دن کے معاملات ہی جدا ہیں یہاں زور کو اثر کے ساتھ ملا کر پڑھنے کی شرط ہے جبکہ جماعت سے پڑھی جائے اس لیے کہ دعا کا پورا وقت مل جائے لیکن مزدلفہ میں بہر صورت مغرب کو عشاء کے وقت میں پڑھنا ہے مغرب کے وقت میں مغرب نہیں پڑھنی مغرب کے وقت میں تو آپ نکلیں گے عرفات سے دوبارہ آپ کی مزدلفہ کی طرف واپسی ہوگی تو آپ نے مغرب ارفا کے میدان میں نہیں پڑھنی نہ راستے میں پڑھنی ہے مزدلفہ پہنچ کر پڑھنی ہے اسی طریقے سے یاد رکھیے کہ وقوف کا وقت نویں ذیل حجا کے آفتاب ڈھلنے سے یعنی جب آفتاب ڈھل جائے اس وقت سے لے کر دسویں جی کی طلوع فجر تک ہے اس کے علاوہ کسی اور وقت وقوف کیا تو حج نہیں ملے گا ویسے تو یہ لازم ہے کہ سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے بندہ جو ہے وہ عرفات کے میدان میں موجود ہو اگر وہ موجود نہیں ہوا بالفرض قصدن یا بغیر قصد کے مجبوری یا بغیر مجبوری کے وہ شخص رات کو بھی اگر عرفات کے میدان میں آ گیا تو اس کا حج ہو جائے گا وہ حاجی کہلائے گا تھوڑی دیر ٹھہرنے سے بھی وقوف ہو جاتا ہے خاصے یہ معلوم ہو کہ یہ عرفات کا میدان ہے یا معلوم نہ ہو باوضو ہو یا بے وضو، حالت غسل میں ہو یا جنامت میں عورت پاکی کے ایام میں ہو یا ناپاکی کے ایام میں کوئی شخص بے ہوش ہو یا حالت جنون میں یہاں تک کہ عرفات سے ہو کر جو گزر گیا اب اسے حج مل گیا اس کا حج فاسد نہیں جبکہ یہ سب کچھ احرام کی حالت میں ہوا ہو اور جس کا حج فوت ہو گیا وقوف ارفا جو پورا ٹائم بتایا گیا یعنی آفتاب ڈھلنے سے نویں تاریخ کو اور صبح جو ہے توبے فجر تک اس پورے وقت میں وہ عرفات نہیں گیا اس کا حج فوت ہو گیا تو اس کے باقی حج کے افعال بھی ساکت ہو گئے اس کا احرام اب عمرے کی طرف منتقل ہو گیا لہذا ایسا شخص عمرہ کر کے احرام کھول ڈالے اور آئندہ سال اس حج کی قضا کرے یاد رکھیے کوئی شخص آفتاب ڈوبنے سے پہلے اس دہام کی وجہ سے حدود عرفات کے باہر چلا جاتا ہے اس پر تم لازم آئے گا ہاں اگر وہ آفتاب ڈوبنے سے پہلے دوبارہ آ گیا اور ٹھہرا رہا آفتاب ڈوبنے کے بعد غروب ہونے کے بعد پھر وہ ارفات سے باہر گیا تو اب جو اس پر دم تھا وہ معاف ہو جائے گا اور اگر ڈوبنے کے بعد واپس آیا یعنی سورج غروب ہو گیا پھر ارفات میں آیا تو وہ دم ساکت نہیں ہوگا اور اگر سواری پر تھا اور جانور سے لے کر بھاگ گیا جب بھی دم واجب ہے یوں ہی اگر اس کا اونٹ بھاگ گیا اور اس کے پیچھے پیچھے چل دیا عرفات کو چھوڑ کر چلا گیا اور اس کے بعد واپس بھی نہیں لوٹا گروپ سے پہلے تو بھی اس پر واجب ہوگا یاد رکھیے کہ یہ سمجھیے کہ وہ قف ارفا کی کتنی اہمیت ہے کوئی شخص احرام کی حالت میں ہے اس نے نماز عشاء نہیں پڑھی یعنی رات ہو گئی وقوف عرفہ بھی نہیں کیا اور طلوع فجر ہونے والی ہے یعنی شہری کا وقت ختم ہونے والا ہے اور فجر کا وقت شروع ہونے والا ہے تو چار رکعت عشاء کی نماز پڑھنے کا بھی ٹائم نہیں ہے اس کے پاس اور اسے وقوف عرفہ بھی کرنا ہے تو فکاہ نے لکھا اسے چاہیے کہ نماز چھوڑ دے اور عرفات کو جائے اور وہاں جا کر وہ کوفرفہ کرے لیکن یہ بھی لکھا گیا کہ بہتر یہ ہے کہ چلتے چلتے نماز پڑھ لے کیونکہ فرض نماز چلتی سواری پر نہیں ہوتی اگر یہ جانور پر ہے یا گاڑی میں ہے چلتے چلتے پڑھ لے لیکن اس کا ارادہ کرنا ہوگا جب سورج غروب ہو جائے کچھ لمحے کے لیے ٹھہرے اور غروب ہونے کے بعد اب مزدلفہ کی طرف چلنا ہے حج کا دوسرا بڑا منصب بہت ہی اہم مقام عرفات میں تو اللہ تبارک و تعالی حقوق اللہ کو معاف فرماتا ہے بندے کو پاک و صاف فرما دیتا ہے اور مصطلفی میں حقوق العباد کی معافی کا وعدہ ہے مضطفہ کے حوالے سے قرآن مجید اور قرآن حمید میں ارشاد ہوتا ہے فَإذا أفدتم من عرفات الله عند المشعر الحرام جب تم عرفات سے واپس آؤ تو مشار حرام یعنی مضدلفہ کے نزدیک اللہ کا ذکر کرو اور اس کو اس طرح یاد کرو جیسے اس نے تمہیں بتایا بے شک تم اس سے پہلے گمراہوں میں سے تھے صحیح مسلم شریف میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الودا فرمایا جمعہ کا دن تھا چونکہ تو جمعۃ الوداع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرفات سے مزدلفہ تشریف لائے مزدلفہ میں آپ نے مغرب اور عشاء کی نماز پڑھی پھر لیٹ گئے کچھ دیر آپ نے آرام فرمایا سونے کا تذکرہ نہیں ہے لیٹ گئے یہاں تک کہ فجر طلوع ہوئی جب صبح ہوئی اس وقت اذان و اقامت کے ساتھ نماز فجر پڑھی پھر آپ قصبہ اٹھنے پر سوار ہوئے اور مشعر حرام تشریف لائے قبلے کی جانب منہ کر کے دعا و تقبیر و تحلیل و توحید میں مشغول رہے اور وقوف کیا یہاں تک کہ خوب اجالا ہو گیا طلوے آفتاب سے قبل آپ یہاں سے روانہ ہو گئے امام کی محمد بن قیس بن مخضمہ سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا اور فرمایا اہل جاہلیت عرفات سے اس وقت روانہ ہوتے جب آفتاب منہ کے سامنے ہوتا یعنی دن کی روشنی میں ہی عرفات سے زمانہ جاہلیت میں حج کرنے والے لوگ چلے جایا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم عرفات سے نہ جائیں گے جب تک آفتاب ڈوب نہ جائے یعنی سورج غروب نہ ہو جائے اور مزدلفہ سے طلوع کے قبل روانہ نہ ہوں گے یعنی جب تک سورج طلو نہ ہو جائے ہمارا طریقہ بت پرستوں اور مشرقوں کے طریقے کے خلاف ہے یاد رکھیے کہ مزدلفہ جاتے ہوئے بھی تمام وقت ذکر و اذکار اور دعائیں کرتے رہنا ہے بعض کئی دعائیں ہیں ایک دعا میں یہاں پڑھتا ہوں مزید دعائیں باہر شریعت میں ہیں آپ وہاں سے پڑھ سکتے ہیں رفیق الحرمین میں ہیں اللّہ علیہ کا وفی رحمتی کا رغب تو امین سختی کا رحب تو امین کا اشفق اے اللہ میں تیری طرف واپس ہوا تیری رحمت میں رغبت کی تیری ناخوشی سے ڈرا اور تیرے عذاب سے خوف کیا فقبل نسخی کی اے اللہ میری عبادت قبول فرما و اجری میرے اجر کو بڑھا تقبل توبتی میری توبہ کو قبول فرما وہ ہم اے اللہ میری گریہ زاری کو قبول فرما وہ دعائی میری دعا کو قبول کر وہ سوالی میرے سوال پر عطا کر اللهم لا تجعل هذا آخر آہدنا من هذا الموقف شریف العظیم اے اللہ اس شریف بزرگ جگہ میں میری یہ حاضری آخری حاضری نہ کر ورزقنا العود الیہ مرات کثیرا بلطفق العمیم اور اے اللہ اپنی مہربانی سے یہاں بار بار آنا نصیف فرما دے مبارک دعائیں پڑھنے کے فوائد کیا ہوتے ہیں یہ حدیث پاک کی دعا ہے اور کیا دعا مانگی گئی ہے قبولیت کے لمحات میں کہ اے اللہ اس مقام میں مجھے بار بار انا نصیب فرما دے تو میرے محترم اور پیارے ہیں بھائی جب آپ مزدلفہ پہنچ جائیں تو مزدلفہ پہنچ کر حتل امکان جبل قزہ کے پاس راستے سے ہٹ کر پڑاؤ کریں جبل قزا وہاں پر ایک پہاڑ ہے اس کے قریب رہیں وہاں آپ پڑاؤ کریں بہت سارے لوگ ہیں جو باہر ہی رہتے ہیں مظلفہ میں نہیں جاتے وہ غافل ہیں اگر رش ہو پہلے اور جگہ نہ مل رہی ہو تو انتظار کر لیا جائے لیکن کوشش یہ کریں کہ صبح کے وقت, وقت یعنی رات کے آخری حصے میں آپ نے وہاں سے ہو کر گزرنا ہے میں محترم السلامی بھائی ہو مضلفہ میں گزرنے والی وہ رات ہے جسے بعض علماء نے شب قدر سے بھی افضل کہا سونے کو تو بہت ساری راتیں ملیں گی لیکن یہاں رات گزارنا اللہ جانتا ہے نصیب ہو یا نہ ہو تو بہتر یہ ہے کہ باوضو رہیں تہارت کے ساتھ ہو کر اور اگر زیادہ ہی نیند ستا رہی ہو تو بہتر یہ ہے کہ تہارت کے ساتھ با وضو تھوڑی دیر سو لیا جائے لیکن یہاں کی شب بیداری کی بات ہی کچھ ہو ہے ایسی رات دوبارہ نہ ملے گی یاد رکھیے کہ وقوف مزدلفہ کا وقت طلوع فجر سے اجالا ہونے تک ہے یعنی جب فجر کا وقت ہو جاتا ہے اس وقت سے لے کر اجالا ہونے تک وقوف مزدلفہ کا وقت ہے اس میں وقوف نہ کیا تو فوت ہو گیا اور اگر اس وقت میں یہاں سے ہو کر گزر گیا ایک لمحے کے لیے بھی ہو کر گزر گیا تو وقوف ہو گیا اور وقوف ارفا میں جو آداب جو مطلب کہ مکروحات تھے ان سے یہاں بھی بچنا ہے اور جو آداب وہاں تھے انہیں یہاں بھی بجا ہے ہے تلوے فجر سے پہلے جو یہاں سے چلا گیا اس پر دم واجب ہے مگر جب بیمار یا عورت یا کمزور کے اس میں ضرر کا اندیشہ ہو اس وجہ سے چلا گیا تکلیف کی وجہ سے اس پر کچھ نہیں ہوگا نماز سے قبل مگر طلوع فجر کے بعد جو یہاں سے چلا گیا یا طلوع آفتاب کے بعد گیا تو برا کیا مگر اس پر دم واجب نہیں میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین یہ جو مناسب حج ہیں دراصل یہ وہ آمام ہیں کہ جنہیں ہم سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ادا کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ہمیں تعلیم دی اس طرح ہم انہیں بجا لانے کی پوری کوشش کرتے ہیں ہمارے سامنے یہاں دو طرح کی مشکلات آتی ہیں ایک تو یہ کہ ہزاروں ہزار لوگ ان مسائل سے ناواقف ہوتے ہیں اور انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مضلفہ کے وقوف کے اندر واجب کیا ہے بالفرض کوئی رات کو ٹھہرا اور طلوع فجر سے پہلے واپس آ گیا اور وہ سمجھا کہ میں نے رات کا اکثر سایہ گزار لیا ہے تو معلومات کی جو کمی ہے اس کی وجہ سے مناسب کی ادائیگی میں بہت ساری رکاوٹیں آ جاتی ہیں جو دوسری دشواری اور مشکل ہے وہ یہ ہے کہ اس دھیان اور بیس تیس لاکھ افراد ایک ساتھ ان مناسب کو ادا کر رہے ہیں تو بسا اوقات انسان چاہتے ہوئے بھی وہ منصق ادا نہیں کر پاتا عذر آ جاتے ہیں عوارض لاحقات ہو جاتے ہیں پھر ایسے وقت میں کیا کرنا چاہیے یہ بھی باتیں ہیں ان کا بھی حل موجود ہے ان کے لیے علماء سے رہنمائی لی جاتی ہے علماء سے رجوع کیا جاتا ہے کہ میرے اس عبادت کہ اس محلے پر اب مجھے کیا کرنا ہوگا کیا الٹرنیٹ ہے کیا کفارہ ہوگا کیا صدقہ ہوگا کہ بہت ساری وہاں چیزیں ایسی ہیں ان کا اعیدا کر لیا جائے وہیں ان کی صورتیں بن جاتی ہیں کفارہ وغیرہ نہیں ہوتا بہت ساری چیزوں میں کفارہ عیدم وغیرہ بھی ہوتا ہے تو وہاں جا کر اگر آپ کی صحبت اچھی ہے علماء میسر ہیں یا وہ لوگ میسر ہیں جو بارہا حج پر جاتے ہیں اچھا علم رکھتے ہیں علماء سے سیکھا ہے انہوں نے اور دوس مسئلے بتاتے ہیں تب بھی آپ کے لیے آسانی ہے لیکن اگر آپ جانے سے پہلے بہترین تیاری کریں رفیق الحمین کا مطالعہ کریں بہار شریعت کا مطالعہ کریں امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کے مرنی مذاکروں کو غور سے سنیں اور حج کی تربیت کے جو اجتماعات علماء اہل سنت کی نگرانی میں یا دعوت اسلامی کے تحت منعقد ہوتے ہیں ان میں آپ شرکت کریں تو پھر آپ ان مناسب کو بہتر طور پر ادا کر سکتے ہیں ہمارے آج کے اس بیان کا اختتام وقوف مضلفہ پر ہوتا ہے اور وقوف مضطلفی کے بعد اب مینا جا کر جو مزید مناسب ہیں وہ کیا ہیں ان شاء اللہ ہم اپنے اس سلسلے کے اگلے حصے میں بیان کریں گے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان مناسب کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو جا رہے ہیں ان کے حج کو قبول فرمائے اور جو نہیں جا پائے انہیں حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لبائک اللہم لبائک لبائک